اللهم صل و على سيدنا محمد في باب اور انہوں نے لکھا ہے اور حقیقت ہے کہ ندیم کی فہریت جو ہوتی ہے اس کی عملیت کی بہت اس کی علمیت کی بنا پر ہوتا ہے اپنا ستا ہے اور اس کی ذات میں اللہ تبار بطالہ اپنے ان علوم کا القاع فرماتے ہیں جو علوم کے ظاہری طور پر انسان اپنے حضات معلومات اپنے تجارت کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتے گویا کہ دل میں اباہی کا مزہ بڑھ کر ندی آتے ہیں اور نبیوں کی نبوت کا کمال ان کی یہی صفت ارنی ہوتی یعنی انبیاء وقت ایک قلت کے سفت اڑنے کا مدد نہیں ہوتے لیکن نبوت نصیبت جس جو ہے ہم نے خبر پتا کہ سفت اڑنے کا مطلب ہے اس معنی کر کے ان کی طیبت جو ہے وہ کی دوسری طبیبت سے و اصل ہے ان کی ہے اس بنا کو جس کے اندر ادا ہی ہوگا وہ اپنے دل کی بنا کو جس کی تمام مخلوقات سے و اصل ہوگا اونچا ہوگا ان کی طبیبت سے بھی سب اتنا کہہ لینا کافی ہے کہ ان کے اندوز کی وہ شفت ہے جس شفت کی بنا کو باقی جنگ سکا کا جدو ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنے بھی علیہ السلام ہیں وہ اپنی الاحیت کو لوٹ لوگوں تک پہنچانے والے تھے یعنی تثیر ہے تفہیر ہے دل یہ علاقے کے اور نبیوں کا, تل جو ہے. تل. نبیوں کا تل تل. ان کی جاتی علم یا حضات کا علم نہیں ہوتا بلکہ ندیوں کا علم ہوتا ہے خدا کا وہ علم ہوتا ہے جو کہ خدا کے خوشائن میں ہے اور خدا میں بہت انسان کی فطرت میں وبیت نہیں ہوا ان کی دو نجیں ایک علم جو ہے جو کہ فکرت انسانیہ نے ادب نے اللہ خدا میں وبیت کر دیا تھا اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا اللہ عاد ہم نے آدم کو تمام اسما کا علم دے دیا اسما کہتے ہیں نام کو نام حقیقت میں کتاب پر دلال کیا کرتے ہیں گویا کی جتنی اشیا ہیں وہ جن چیزوں سے بڑی آدم کا رابطہ پڑھنے والا تھا ان سب کی کتاب کا علم فطرت انسانیہ کے اندر وسیعت کر دیا گیا تھا اور یہ ان وہ دن تھا جسے انسان اس دنیا میں آنے کے ساتھ اپنے اور اپنی محنت اور کوشش کو بغیر ندیوں کے بغیر ندیوں کی دلالت کو اور بغیر ندیوں کو بسائے ہوئے بھی حاصل کر سکتا تھا یہ اشیاء وہ ہے جس میں کافر مومن کی تختیق نہیں علم اشیا تو ہے جس میں نومن و تاخیر کی تفتیش نہیں یہ شخصہ کرے گا اپنے اور اس علم کے حاصل کرنے کے لیے تو یہ بات ہی ہے اس علم کے تفصیل کے لیے اللہ تبار وطلا نے انسان کے اندر دو موٹی چیزیں رکھیں ایک ہلاک انسانیہ ایک اخل انسان جس انسان ان دونوں چیزوں کو تیس کے ساتھ کے ساتھ عمل میں لائے گا چاہے وہ کافی ہو چاہے ہو اس کے لیے اشیا کا علم کلے گا اور اشیاء کے قرآن نے ایک بات کہہ دی تھی علام اکلا اصل اس میں گا حقیقت علم نہیں سلے گا سلے. کے یعنی عمومن کو بلا کیا کرتے ہیں کہ شاقت کا انسانوں پر کھولا گیا یعنی انسانوں پر کھولا گیا تو کتاب کی حقیقت انسانوں پر نہیں ملے اس کے اشارہ کرتے ہوئے قرآن نے مقام پر فرمایا گیا اور بہت امین حیاتی دنیا حیات دنیا دن کا بھی جانتے ہیں اور آخرت کے بارے میں ان کا حال جو ہے درخت کا آخرا برتن سن سکن ہوں آخرت کے بارے میں علم پتہ نہیں تو اشیاء اشیا قیمت جو ہے وہ کتاب تک اور ان کی ان کے ساہ کی جو کتاب ہیں جو ان کے اندر جو پوٹینشلٹیز ہوتی ہیں جو ان کے اندر جو ملاقات ہیں ان کو جو, جو جا جانتے ہیں حقیقت شہ کا جاننا یہ انسان کے پس کی بات ہے یہ انسان کے پس کی بات ہے ایسے جنوبی دین کے نام سے پتنا ہوتا ہے یہ جنوبی علوم جتنے بھی ہیں سائنٹیفک تعلیم جسے کہیں گے یا اس سے آپ پلٹیکل قانون کہیں جی. جسن جی. کی جتنے بھی تعلیم ہے کہ سب کا ساتھ محنت لیے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ سائنس کا جتنا بھی قائم عمل ہے یہ جی. انسانی علیم کا اس کی انسان کے حالات کے حاصل کرتا مالی بات ہے انسان حضات پر اپنی اص کو استعمال کرتا ہے اور اص کے رخ جب حضات استعمال ہوتے ہیں اشیا تو اشیا کی صورتیں ان کے متاثات اور ان کی جو چپے ہیں ہم سب سیکھتی ہیں تو ہم مختلف چیزوں کو لے کر مختلف چیزوں کو جوڑتے ہیں توڑتے ہیں ان صفات سے استفادہ کرتے ہیں علیہ السلام کو لے کر اس وقت تک نو نو کا جتنے بھی استفادہ کرتا رہا چاہے وہ ہدا ہے چاہے ہاتھ ہے چاہے سورج ہے چاہے ہے, چاہ ہے, چاہ ہے, چاہ ہے, چاہ ہے جتنی بھی اشیاء ہیں ان سب کے استفادے مختلف چیزیں جو ہیں یہ حدات کے انسان کو نہیں حالات کے راستے کے نے بھی کیا حق کی راستے میں توڑا اے بنایا اور ہم نے کئی کی اجازت کر کہ جتنے بھی علم انسانی جاتے ہیں سب سے سچ انسان کے حوال کا ایک حوال کا ایک اقادہ ہے اور احواس کے ذریعے حاصل کی گئی ہے اور اس جگہ بھی ہم جلدی سے چاہیں گے لیکن اس میں ایک بات ہوگا کہ جتنا بھی دل میں ہے یہ حقیقت کے لحاظ سے حقیقت رخ نہیں ہے احتیاط کتاب کو جاننے والا دل ہے کی حقیقت کا جاننے والا نہیں کیونکہ حقیقت احتیاط جو ہے یہ جن کا جیسے جاتی آپ کتاب کو جہاں نے کام کیا پلا پلا پلا میں ہے تلا رکھتا ہے اگر تو کو آپ آگر ہوئے بھاپے ہیں اب آئے ہیں ان کی کیا ہے ان کی عاد کے ساتھ ہیں اسی کو پوری دنیا کو لے لو دنیا شکریہ کلان افغان ہے یعنی بس سارے ہیں بس سارے آگے بکتے ہیں تو کیا ہے نا ناتا کیا ہے عیدر ہے عیدر کیا ہے نہ معلوم حقیقت اور پرانے میں یوں کہا گیا پرانے لوگوں نے معلوم ان شکست میں احتیاط حقیقت احتیاط کے بارے میں اور چل کی جان تھا بہت رات انسان کو اللہ نے کی ایک ات حقیقی ایک لائن شروع میں اصل میں اثر کی اور وہ فکر انسانیہ میں وسیعت کی گئی قسم سے کس کا استعمال دنیا میں ہونا تھا اور اس استعمال کے لیے فکر انسانیہ نے ایک بات کو ڈال دیا گیا تھا کہ وہ چیزوں کو دیکھ کے سمجھے جانے توڑے اور جہاں تک کے ٹیکنالوجی ये एक जमाना है सीजा का और टेक्नोलॉजी का जमाना है और इसलिए इसमें साइंस को स्टेज को देना चाहिए हम जो हैं कि स्टेज को दे दो या तुम यू कहो कि का एग का जमाना आ गया हम जो कहें कि आगे का जमाना आ जाए आगे कहते मैट्रिक्स का जमाना आ जाए आगे चल के कोई भी आ जाए कि जितनी दो भाग होती हत्या की दो भाग है जो समय हूं दो भाग है जो चीजों को एक दो भाग है ये जो है جو انسان کیسرتی ہے جو کہ اس کے انسانی کے اندر ہم لگے فکمت کے طور پر چاہے اس سے فائدہ حاصل کرنے کی وقت ہے صحیح رکھ کے آپ استعمال کر لیں گے کل آپ چاند پر کنجوڑی لے لیں کوئی ایسی بات نہیں سک کرنا سر سرک ہم نے سفر کر دیا شانتی میں سفر کر دیا اس بارے میں بہت طریقے سے ہندو رقص ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سا اوقات ہمارے کھیتر میں جو ساری استعمیں آ چکی ہیں اسرائیلی اسرائیلیات سے آ چکی یا دوسرے رقم سے آ چکی ہماری زبانوں سے سعود اوقات وہ جاری ہو جاتے ہیں اور پتہ جدی ہاتھ کا تو آپ انکار نہیں کر سکتے مثال بالکل بیا ہے ان کا آپ کیسے انکار کریں اگر آپ نے سبھی اعلان کر دیا اور ہمارے قرآن میں کوئی اس کی دلیل نہ ہو حدیث کی کوئی بھی ضرور نہ ہو کی باتوں کے سر سنا کر اگر ہمارے کسی آرمی کی زبان تاریخی بات نکل گئی تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نئے سکتے کے دن میں تین دن پہلے کی تعداد پیدا ہو جاتے ہیں ابھی دو دن کی بات ہے تین کن کے آدمی آئے کہنے لگے ہمارے یہاں یہاں تین مستقبل مسجد ہے کہ وہاں وہ حقیقت دان پر اور انہوں نے کہا کہ یہ چاند تک پہنچ نہیں سکتے کیونکہ چاند آسمان پر ہے اور یہ پہنچیں گے تو وہ جو ہے شہاد و کاقب کے برما اور یہ یعنی حقیقت کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ قرآن ترین کے خلاف ہے قرآن نے مطلب کہا کہ چاند آسمان پر ہے چاہے پڑھائی جیت سے پڑھائی طور پر آئیے مطلب کہتے ہیں یعنی جہاز کی وجہ سے ہر کما انہوں نے اپنا کر دیا تو انہیں ٹیکا کو انہیں نے آسمان کا نام دے دیا ہم یہ چاہتے ہیں یہ بنی باتیں اس علامہ علامت نہیں چاہیے لیکن میں نے اس لیے کہہ دیا کہ بعض اوقات ہمارے ان کی وجہ سے ایسے کالج پیدا ہو جاتے ہیں کیونکہ بدنی ایپ سے خلاف ہوتے ہیں اور سبھی چیز کو دیکھنے والا جو آپ جو ہوتا ہے وہ گزرتا ہے کہ اگر اسلام جو ہے قرآن جو ہے حدیث جو ہے تو وہی یہ نکتا ہے کہ ان کا لاکنا ہمارے جو قرآن کریم ہے کہ ان دنیا میں دینا چاہیے نے دنیا کو ہم نے کتابوں سے اور ان تلاش میں جاتی ہے وہ جتنے بھی میں بہت تھوڑا شاہ اور جو ہمیں نارونی ہے یا نہیں سبت میں نے دنیا کی اور نے دنیا کی زینت کو نواز کیے گی کہ یہ کے ساتھ لگا کے بندے ہیں بلکہ جیسے کہانی اس نے کیا کیونکہ انادی ہے اور اس قرآن میں سات لڑکوں نے کہہ دیا ملکی سڑک مت ہر ایک ہے چلائے والی کو وہ اچھے وقت جاننے والی ہے وہ اچھی کہی نہیں ہے تو میرے کہنے کا مقابل ہے یہ پورے ستارے سب کے ہیں یہ پہلے آسمانی دنیا کے نیچے ہیں یہ ستاوں سے آگے نکلے کتاب لوگ جتنی بھی ہیں جتنی بھی کہہ سکتے ہیں جو ہمارے ہی ہی ہی دن میں ہیں یا نہیں ہی. ان کو آگے پہنچے اور ابھی ان کی کوئی منظر نہیں آئی کتابوں کو آگے جہاں اور دی ہیں ہم آگے لکھ لیں پھر کہیں جا کر ہمارا کالا آسمان آئے گا اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ سب تو نبر ہے آسمان تو ہم کس کا انکار کرتے ہیں ہمارا قرآن چاہتا ہے کہ ہم نے آسمان کو بنایا کالے تک کی نہیں جتنے بھی سارے ختم ہوں گے سب جا کر ہمارا پہلا آپ گا دوسرا ابھی تمہارے وہاں پہ پہنچنے کے بعد کا انکار کرتے ہیں تو میں نے یہ سوشت کیا کہ بڑے بات وہاں جو ہمارے انسانی ان کی بنا جن کو کل کر سامنے آ جاتی ہیں ہم ان کا ہمارے قرآن میں نہیں ہوتا صحیح احاظت ہوتا لیکن جب ہم نے برآمد کیا ہے تو ہمارے ہماری بہنوں میں آ جاتی ہے میں نے سوچا کہا کہ سلامی بھر کے یہاں تک کے جو ہے دنیا ہے وہ ہے تو یہ ہو جاتا ہے حالت یہ سب جگہ پر اسلوک شلوک ہے شلوک ہے ایسی باتوں کو اگر ہم تو ہمیشہ وہ بات کہی جائے سوچے مارے ایسی باتیں نہ ہو سکتے اور میں بھی کہا کروں کہ جیسے قرآن ہے اور قرآن میں اپنی پہلے پر سورج میں الحمد للہ تو تنظیم ہے نا پہلے جو بتائیے وہی کوئی لار آتی قرآن کوئی رات نہیں جیسے قرآن میں کوئی بات نہیں کوئی شخص نہیں طالبات اسلامیہ میں کوئی واقعی گنجائش ہے ہی نہیں شخص کی بات ہے ہی نہیں اس کی ہر بات جو ہے سو ہی شخص رست ہے حقیقت ہے سب شریم اور اپنے شریر کے سر نہیں ڈاکٹر اگر ہم نہیں سمجھتے یا ہمارے پہننے میں نہیں آتی تو یہ ہمارے پہلے کی کمی ہوگی یا ہماری نادابگی ہوگی یا ہمارا یوگ جو ہے وہ سال نیتی ہوگا ورنہ جو قرآن نے کہا کہ اسلام نے دیا وہ پورا کا پورا سوچ کی شکریہ ہے اور اس کے مطابق اگر کوئی بڑی کی اس کے خلاف جاتی ہے تو بڑی چیز وہاں توڑی جائے گی جہاں قرآن کے لفظ جو ہے اس کے خلاف ہے نہ جو حقیقت لیتا ہے تو یہ حقیقت لیتا ہے بہرحال میں یہ بات کرنے کے آ گئی میں ان شاط کے متعلق کہہ رہا تھا جو کس انسان جس کے اندر اس وقت تمام دنیا ان کی ہی ہے انسانی علوم ایک اس انسانی علوم جو ہے آج ہمارے مودی کو یہ عالم کو تانا دیا جاتا ہے کہ تم نے سائنس کو چھوڑ دیا یہ کر دیا وہ کر دیا ہم کہتے ہیں یہ کی لائن لائن ہے جس کو اگر بڑا انسان ہوتا وہ کرتا اس پر یہ بات کی جائے یہ ہزار کی چیز ہے ہزار میں دو جیسے کسی نے کیا دیکھیے جہاں سے سنگھ خان ہے یہ رہے محسوس تھا جو کچھ انسان کو تین کا تکرا دیتے ہیں اس ان کے تصویرے کو اگر اپنی لائن کا آرام ہوتا ہے اور اگر اسے سپلائی کرتا ہے محفوظ کرتا ہے تو کیا کوئی بندی سے آتی ہیں تو سائنس نے پہلے زمانے میں یہی کیا ایک زمانے میں یہی کیا یہ انسان کی تقسیبت میں ہی جس تقیبت کی فلاح پر اسے اللہ خدا بطالیہ نے اجل مخلوقات قرار دیا تھا جو بھی خلافت کا ایک رخ ہے لیکن یہ جی خلافت تقریب ہے وہ جی خلافت نہیں یہ جی خلافت ہے تقریب ہے جی خلافت ہے اور جس طور پر خدمت حویق تو خلافت کے دو رق ہیں زمین کو کھلا انسان میں چالیس کٹو کو تقریب روپئے کھلا ہے تو وہ تک کی خلافت جو ہے اس میں آپ کو جتنی بھی اچھا ہے اسے اتفادہ کرنا ہوگا آپ جتنا بھی استفادہ اسے کریں جو وہ بھی اسی دنیا میں استعمال ہوگا آپ کا یہ آسمان پر پہنچنا چاند پر پہنچنا چیزوں کا بنانا توڑنا جوڑنا یہ سب کا سب لوگ کے بڑی طور پر ہے کہ یہ ہے لوگ کے بعد کا نہیں کہ دنیا جتنی میں کیا ہے آپ سائنس کتنی بھی ترقی کر جائے اور آپ یہ آپ کو جتنا بھی حاصل کر رہے کہ اس کا سب کا علم جو ہے راری ز... کا مزلا رونا چاہیے وہ ان کا کیا ہے دنیا جو ہے نظر عید ہے تو نظر عید قرآن کے سارے جو ہوتے ہیں بے زیادہ سہروں اور جو ہوتے ہیں پورا مرت یہ کہوں قرآن کا اشارہ جو ہے کہ بعض واقعات کنارا جو ہوتا ہے وہ سچی سے بھی زیادہ آدمی ہوتا ہے تو قرآن کے اشارے بھی جو ہوتے ہیں جہاں سے زیادہ زیادہ اور ان کا مذمت جو ہے وہ کیا ہے جو دنیا ہے اور دنیا کے ورات میں ان علوم کا حادث جو ہوگا جو لوگ کے بعد کے لیے اثر قائد نہیں دیتا میں سالوں نہالت فائدہ مند نہیں ہوگا جب یہ بن جائے سب سے سبب بن کر آپ سبق کے لیے کام میں آ سکے گا یا کوئی فائدہ نہیں آپ کیا جائیں آپ تمام چیزوں کی جاتے اچانک آخر کے لیے چیز نہیں ہوگی ہاں یہ ہو سکتا ہے میں سائنس تو سب تک کافی وقت ہے جب یہ خدا سے حاصل ہوتی ہے اور جب اسے آپ ذریعہ ہمارے پتہ بنا لیں اس وقت یہ مومنگ ہو جاتی ہے اور وہ یہ کہ جس وقت جو مصنوعاتے ہیں مسلم آپ کی اقادیت کو اس کے خبات کو دیکھتے ہوئے آپ خبات احتیاط کو نہ دیکھئے بلکہ خباط احتیاط کو دیکھ کر آپ یہ سمجھیے کہ خبات اس کے اندر یہ خبات کتنے رکھتی ہے تو آپ کا یقین اس کا متفق ہوگا کاریگر نے سمانے علماء لکھا ہے کہ راجو نے نو ادانی نے نو راجو نے اس بنائی سے علوم کو مسلمان کیا تھا اور پھر ہمارے یہاں بناس نے رائج کیا تھا ہم یہ کہیں کہ ہم سائنس کو نوکر سے تو ان کے سائنسی روم اور ان کے جتنے بھی ہے ہیں ان کے رخ کو کل سے اس کا رخ لائیں کیونکہ سب کاروں جتنے بھی کل کر رہے ہو میرے گھر کی اشیا کا استعمال کر کے کر رہے ہو اور اگر میرا کاپی کرنے کے دیکھیے اگر میرے وب نے کے اندر کتاب سے آگے نک لیا ہوتا ان کی تو گھڑی آ جاتی جی ہے، اگر اللہ نیو لاپ نیچے تو یہ کرتے تعلیم فکرت کو اور اگر تاج بدلتے تو دوسرے وقت پر آتے تو کیا کرتی بڑا اس کی ایک خاصیت ہوتا دوسری خاصیت ہو جاتی اس لیے ہوتا حکمت کی حکمت تکویم کا تفاقہ یہ تھا قدنت سدو کی حکمت تقریر کا سفا یا تو یہ تھا کہ قوانین فکری جو ہیں انہیں ایک ہال تک آگے نواز نوازی سے قدرت جو ہیں یا فطرت جو ہیں انہیں ایک روپ تک چلائے اگر انہیں بدل ہوگا تو سائنس آگے تک میں شکتی تو ہا, ان تمام قوانت کو ایک بک کر لے جانا انہوں نے فائدہ حاصل کیا یہ بھی فائدہ حاصل کرتا چلا جا جا جائے گا آگے بڑھتا چلا جائے گا تو یہ ایک بک کے اگر حقیقت کی ساتھ ہے ان کی حقیقت بھلنی طرف ہے یہ کے لیے ہے ساتھ کے لیے نہیں جیسے بات آگے بڑھ جاؤں وقت نہیں ہے مستقصر پر فخر ایک دوسرا اللہ کا نالم پسندان خود اللہ کا مالم پسند مکان یہ کہا جا رہا ہے اسی پر پہلی پہلی گیا اللہ سلطان والی اس کو جو انہیں کھولا گیا وقت تو وہی کا موضوع انجیائی اعلب کا موضوع جو ہے وہ کسرے انسانی یا رویت قربہ علم نہیں ہے بلکہ, بلکہ کا موزوں ہے وہ علوم ہے جو کہ ستا کی طرف سے انسانوں کو اس داروں میں ہدایت دینے کے لیے آتے ہیں جن تین چیزوں کے بارے میں انسان کے حالات کے انتظر ہیں اور انسان کی اکثر یہاں اپنے حالات کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے جہاں حالات اصل کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے بلکہ میں کہوں کہ حوات و حق کے بعد ہاتھ و حق کی روح کو انسان کی تفریح آپ کرتا ہے اور ماں باپ کبھی عظیم عظم کو حاصل کرتا ہے جہاں ان کا بھی دائرہ ختم ہو جاتا ہے وہاں نظیورت کی دباؤ کیا کرنا پر نظیت کثر نہیں ہے نظر اس دن سے نظرت واضح ہے کثری نہیں ہے تو ان ضرورت کو کر کے ودیسی لائن یا سکیم کے لائن سے ضرورت کو حاصل نہیں کر سکتا انسانی عہوم کا جس جس ہے انسانی علم کی نوعیت کے ہے انسانی علم ہر وقت بھی کا محل بھی کا محل ہو سکتے ہیں غلط تقریب کا محل ہو سکتے ہیں کیونکہ انسان نے اپنی مشاہدوں کی بنا پر اس کی دنیا کو اٹھایا انسان کا غلط بھی ہو سکتا انسان کا مشاہدہ غلط نہیں ہو سکتا کہ جو غلط تقریب پر مزار نہیں ہوگا زن و تخمیم پر مداعد ہوگا کہ جو ذہنی عظم ہیں وہ کبھی کی حقیقی عظیم کی جگہ نہیں دے ہیں ہزار بدھی ہاتھ موا ہو لیکن وہ بدھی کی موا اس وقت تک ہے جبکہ سنو تخمیم کا یہ کارخانہ اللہ کی حکمت تکمیم چلا رہی ہے جب کیا اور اس کے طور پر دکھایا ہر کے عادت کیا ہے سر کے عید یا نوجوا اور اریا کہ بتایا یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارہ نے اگر تب تم حکمت تکلی دن پر فطرت نوازی تو سواہین کو ایک رقطہ بنا دیا لیکن خدا کا تاطر نہیں ہو گیا چاہے حفق چاہے وہ تو ہو سکتے اسی قرآن سے میرے ہیں مختلف رقطیہ ہیں کیونکہ انسان جو وہ جب نوازی تو فطرت کو یا قوانین فطرت کو یکساں دیکھتا تو نہیں ہو سکتا ہے اس کے خلاف کو اور ہو سکتا اور علاج فدا کا دن ہے کہ ان کی آسمان کے چلائے حالانکہ فٹا کا سا دن نہیں فدا کیا تو کیا کر رہا تھا کہ فطر انسانی اور ان کی جنرلات کے ہے وہ سب تقسیم ہے حالات پر ہے ہیں حافے علم کے ہیں جس سے کسی حل ہو سکتے ہیں اس لیے انسان کی زندگی کی پائے دار دنیا دیں ذرے تک نیند والے علم پر نہیں اٹھائی جائے گی بلکہ حقیقی جائے گی معلوم تمہارے کا دس سمجھو تو خودکشی کرے گی چاہے نا تو بنے گا نہ پائے ہوگا تو جو دنیا دل ہے یعنی جن والی بنیاد ہے دنیا پر جو اینٹوں کا جیسے شیشوں کا شیشوں کا محل بنایا جائے گا ہمارے ملک سے یہ شیشوں کے محل بات آتی پچا کر محسوس ہو جائے یہ بنیاد پائے کائیں ہوگی جیسے قائم ہے ان سائیدادی دنیا ہوگی جس کی بنیاد کی اور تم میں علاحی کا توتا خدا ان کو دوسری آئی ہے خدا ان کو دوسری کا سلام کی اور آگاہ کی باتوں سے خدا کو پتہ نہیں آج لوگوں کی سلام سے مجھے موجود ہوا میں اس طرح چل رہا ہوں گا پک رہا ہوں لوگوں میں کیا نہیں تیار کر کے آتے ہیں جو کچھ بھی آج ہے تو اب یہ کر رہا ہوں جو سال پی کے के کے ذریعے سے دو چوٹے اٹین جو ہے دو چھوٹے اللہ کے دن کے دو چھوٹے ندیوں کی دانت جا سکتے ہیں ایک ٹویل پر چوٹے جو ہے جو سن کے کدو کا کلام ہوتا ہے وہ کلام لف کے لحاظا کے لحاظ سے حقیق کے لحاظ سے کلر و دل سے کلام ہوتا ہے اس میں نظوت کی شخصیت سے ظاہر وہ کو نہ تو پہنچانے میں نہ بنانے میں نہ اظہار میں کسی رخوق کا کوئی قصہ نہیں ہوتا جسے ہم کلام کہتے ہیں یہ کلام ہے پتا قرآن کریم جو ہے یہ قرآن شدید کا کلام ہے ایک نبی کے سینے کو ٹکڑا ایک نبی کے سینے کو رقرا ایک دن کلام ٹکڑا ٹکڑے وہ تین ہفتے ان سم نہ ہو تم ہفتے نسل حق جیسے جس کے اسے تارا یوں کہ یہ لگا ہوا دلاس ہے کلام کا ایک ایک پرانی رکھتے ہیں وہ بھی پتا سب سروس ہوتا ہے یہاں پر کہہ دیا گیا سب آپ تو ہر کی جیسے کہ کہا گیا ہے کہ ساتھ یعنی یہ کہا گیا ہے کہ سات لوگوں میں اترا بڑھا کا جو بھی تول ہے کہ سات لاکھوں میں اترا تو جیسے کہ رجوع نے فرمایا کہ اگر قرآن کو ایسا ہی رقط کروا سننا چاہے کرو، آسمان سوچ رہا ہے تو سوچتا ہے کہ میں نے سب سے قرآن کی سورت پوچھے ہر خود لگ اب کے بارے کو لے تو بہت کلام اللہ سے ہے اللہ کا کلام قرآن ساتھ علم کا ایک ہوتا کلام اللہ کی سورت میں شادی ہوتا ہے اور خود کا معنی حقیقت سخت ہوتی ہے اللہ کے لحاظ سے معنی کے لحاظ سے ہر کے لحاظ سے اللہ ہوتا ہے اس لیے مضبوط کا کوئی بھی عمل کا حل نہیں ہوتا یہ ندی کا دل اس سے پہنچانے میں کام کرتا ہے یہ نبی کا فلم اسٹاک کو بناتا ہے اور نہ ندی کا فلم اسٹر کو بناتا ہے وہ بہت احساس ہوتے ہیں اس نبی ندی الہی سے پہنچانے میں اسی طرح امین ہوتا ہے جس طور پر کہ اللہ کا فرشتہ جو جبریل امین ہوتا ہے اس بات تو اس لیے میں اب چاہتا ہوں کے زمانہ ہاتھ جیسے ہیں اس پسند بھی آ کر ہو گئے جنہوں نے دن کہہ دیا کہ قرآن کریم پستہ کا کلام ہے اور اس محمد پسند کسان قرآن پوتے ہے کتاب اور وہ کلام کتنے ہے یقینی لائن اپنے لوگوں میں ناموں میں بے خبر میں ہر سورج پستہ کا سلام ہے اپنے اندارات میں اپنے فجل میں وہ کلام منتقل ہوتا ہے اللہ کی حکمت ڈالے بنا پر جگریل علیم کی طرف اور جدید کلام کے لے کر آ کر حقیقت جو ہے اس کلام کو منتقل کرتی ہے نبی کی طرف لیکن نبی کی طرف اس کلام کو انتقال سے کرنے میں جو فائن ہوتی ہے وہ کتاب کی ساتھ تھی ہے جو سرشتہ ہوتا ہے وہ دریا ہوتا ہے اور وہ دریا جو ہوتا ہے خدا کے کلام کو پہنچاتا ہے ایک کلام سے میں پر خدا اس کلام کو پہنچانے میں نہ وہ تحب سکے نہ تبدیل پر سکے نہ پر سکے نہ دیکھ سکے نہ کسی آرام روپئے حاصل کر سکے جاتا کتاب چاہے جاتا ہے اس کلام کو ہے اور ندی سے دل پر اترتا ہے اور ندی کے دل پر اس وقت ہونے کی حقیقت بلا کسبی دلا سختی جہاں اپنے با بتا سمجھانے کے لیے نقصان دینی سکتی ہے اور ایک نام مصیبہ ادب بھی ہوتی ہے لیکن خرید کر جتنا جاتا ہے بنا تفریح اور اس وقت میں بات کر رہا ہوں اس میں رہی ہے الفاظ کے لحاظ سے بھی لازے کے لحاظ کے بھی ارے یہ درست وقت کام کر رہا ہے ہر چیز اس میں آئے گی اس لیے آپ چلیں گے تو میرا پلان سکتا ہے اسی طور سے نظیب کے فرق نسرالا محمد اللہ کے آپ سے اللہ کا پہلے ہیں قرآن میں ہم نے قرآن کو تمہارے پل پر نازک کیا اب یہ نزیر تھا قرآن سے حقیقت تھی ایک نیو جو ٹکڑا اور محمد کے ساتھ لگ جاتا ہے اس کے فکری نکلا سکتی ہے قرآن سے لطی ہے بجڑیاں اخبارات کی فکریاں کل جو بتائی ہو محمد کے ساتھ لگ گئیں اور اگر آپ نے اپنے اختیار کے استعمال کا کام اس قرآن کے درخت کے لیے سوچ کے نوکر کیا گیا آپ کے ساتھ کرنا ہوگا اس طرح روایت ہے اگلے لاگی میں اس کے بھی حوصلہ ہوسلاتے تھے یاد کرنے کے لیے کو کون کے بارے میں آتا ہے اور منع کیا گیا کہ تمنا <تصال> علیہ جانا ایک ہمارے کا جمع کرتے نا یا مزدور کے ساتھ جیسا کام ہے مزدور اڑام چیلے دام کسی طور پر چڑے اڑان کی سلم محمد وسلم جو ہے یہ بھی پورے وقت ہے جس سے محمد جس طور پر بیان کرنا بتاؤ چلانا توانے پرانی محمد ہے قرآن جیسا آیا اپنے کلاسے گا اپنے تبایت کر سکتے ہیں نا سبھی کر سکتے ہیں نا بی کر سکتے ہیں وہ کتاب جیسے قرآن کے شوچانے میں اس کی نکال آتے ہیں جیسے کہ خرچوں کے متعلق کہا گیا ہندو خرچوں کے متعلق کہا گیا قرآن کو حدیث کو لبھ یہ ہے کہ خریدوں کو کوئی جتم دیا جاتا ہے تو وہ حب سے اپنے پروں کے نار سے آواز اٹھتی ہے جیسے کسی کسان پر تک یعنی بلدی کو آپ سے ناراض تو جس پر خبر ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں نا گا کالا رب کیا تمہارے وقت اس وقت حیدت نے راہ پر لگوں کو بھی پوری کرتے کرتے لیکن امہی انہی وہ تصویر ہو جاتا ہے اس کی باتوں میں اور اس کے بعد پرتا ہے آپ کو چاہیے کتابوں میں بھی ہے دوسری کتابوں میں بھی ہے کہ جس پکاؤ سکتا تھا ہے کتنی سوتی کی وقت میں ساتھ अगर उड़ते हैं तो वो किसी हालत जाती करते हैं जब ही नहीं बारे पसीने के तथ्य छोटी की रात निर्दत था एक हकीकत मजबूत था वो हकीकत होती कल अलता के साथ मैन के साथ अब हम जेल में आया दबा पर जारी किया गया اپنے گیا کر رہا تھا کہ ایک کی ہے میں محمد صلی اللہ سے ظاہر ہوا جسے قرآن کہتے ہیں اور یہ اپنے ہر بہت سو مانا سب سے خدا کا کلا اور اس کے بعد دوسرا جو سوتا ہے اس کی خدا پر دور کیا ہماری صاحب سے جیت یاد نے اللہ کی حکمت جیسے حکمت تقریبا نے یہ کہا تقریبا انسان کو دے لیا جائے گا میں نے خدا کی حکمت کہ جیسے کلام خدا کے یہاں دنیا میں ہم بات چیت نہیں کر سکتے لیکن خدا کے کلام کو چن سکتے ہیں اپنا کلام ہمیں دیا، یہاں سنا دیا گفتار دے دی تاکہ اس وقت خدا پیارے آپ کو بتا تھا کہ ہاں مسلح अपने आशिक बनाने का एक अपने को लगभन की भेज दिया जिसको लेकर अपने पुदा को कर लो कुरान को सुन लोदा पिता सुनो एक रक्त था एक दूसरा रक्त था जिसने नजीब की शराबत को एक दूसरे रक्त का करना था کہ وہ خدا باتے، باتے خدا باتے اور محمد اللہ سیاست نصیبت میں حبیث لفظ کے طور پر ہمارے ضلع میں اپنی باتیں آتی ہیں تو جا کی باتیں نبی کے کلب میں حدیث لفظ کے طور پر آنی شروع ہوئی اور اس وقت پر آتی تھی جیسے آتے ہیں حدیث میں آتا ہے مر پہ اللہ بتا رہے سکتا کا دیکھو دن کے اندر جو تھا ایک چیز ہوتی ہے شاہی کو نکلنے والی والا پانی جو تھا وہ چاہیے اترنے والا تھا فریش لے کر رہا تھا جو اندر جیسے انتا تھا مولانا نے مقام گے گے کلام جان کوئی مقام دکھا دے جس مقام پر کلام لکھتا ہے یا نئے کلام کل ہوتے ہیں تو ایک دو غریب علم تمہارے دل کے اندر ہوتا ہے اب جیسے کہ الہام ہوتا ہے الہام کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ جس وقت, وقت الہام ہو رہا ہوتا ہے الہام کے وقت میں انسان کے وہ حداق اور وہ خیالات اور حداقت جو غیر سے ہوتے ہیں, جس وقت ہوتے ہیں جو اس وقت خود سے ہوتے ہیں گیر اس خلر کے سہیا حاصل ہوتی ہے کے طور پر ہم بہت ساری چیزیں جو ہے جس چیز وہ لمحہ کے لیے جیسے بجلی کی پہلے اس کے آگے سطح نہیں ہے اس کو دیکھتا ہوں اس میں جگہ نہیں ہے وا کا ذرا ہوتا دلتا ہے جیسے آپ کے بعد میں سے سترہ کروڑ کے اوپر دیکھتا ہے حقیقت والی بات کو کہتے ہیں لیکن ندی کے گرد کے اندر ہوتی ہے اسے ہم ہاتھوں حقیبت کہیں گے جو نوکر حصوبت کا ہوا وہ ہر چشمہ جس کا تعلق کی جات کے ساتھ اس دکھ سے ہوتا ہے تلاحیا خود بہت امر سے پوچھتے ہیں اند ایک بات آئی لگنے کے لحاظ ہاتھ کو نہیں آئی مرنا سنجھے اب مثال کے طور پر جب آپ کو بھوک نہیں آپ کے لوگوں تو بھی کہا کہ میں بھوکا ہوں لیکن آپ نے کہا کہ آپ کو بھوک ہے تو جو دامی مضبوط ملا کے تھی وہ کا وہ سلسلہ جو من چاہے رپتانی کو سل میں کو تعلق اسے ہم جن کا یہ عظیم ندیم اس کا وہ حصہ ہے جسے ہم قبیب کیا اور کے اندر ایک چھوٹا ٹوٹتا ہے تم نے کا ہر نہیں ہوتے بلکہ دل کے اندر کو ورف ہوتا ہے جیسے بدبانی طور پر آپ دھوک اور تلاش کو محفوظ کر لیتے ہیں اسی طور پر ندیم اپنے ہر سب کی بنا پر خدا ان کے خبر کے عروج کو جانچ لیتا ہے جانچ لیتا ہے خدا ان سارے اس پر, پر جاتا ہے جو جان لیتا ہوں کیا چاہتے ہیں پانی کا آئینہ ہوتا ہے پانی کا آئینہ جو ہے کل ہو کے ہے اور ندی کے ان کو خدا کے نہیں ہوں گے اگر الساس کے ساتھ کچھ نہیں دے گیا تو راستے سے نہیں آیا اسے ہم کہیں گے اتر آئے برسات اترا تو ہم خرید سے اور اگر الساس بچی دل کے مینا اترے تو اس نانا کو جی نے کہہ دیجیے گا تو نبی کا یہ کہنا جو ہوتا مانے ہوں گے لب و نظیبت ہوں گے لیکن یہ لذ نظیب ہوں گے یہ صداؤں دوس کی طرف سے کس میں ہوں گے رعایت میں ہوں گے کوئی داد دیا کہ نہیں کہے گا شاید شدہ بندی کے خلاف ہوگی جیسے کہ میرے آپ کا یہ بندہ ابھی خدا حضرت محمد نے سطح کا فرمایا کہ سارا سماعت میں دہائی بالکی کر اس بہان سے گسے کی حالت میں یا کسی کی حالت میں کسی بھی حالت میں غیر حق کا پلوند ہی <تصفح> <نحیح> تو جسے قرآنوں کا جمع جنگ سے تو عمل ہوا ہے ان حرا اللہ کا یوں ہے یوں کہہ لیجیے میں جیسے عربا کی عام ابلا ہے کہ ایک وہی مطلوب ایک غیر مطلوب ایک وہی حقیق ایک ویے جزیب تو یہ دوتے ہیں کس چیز کے امریکہ کے نتی کے دونوں کا یعنی عالد کتاف ہی ہیں ایک جلی ہے ایک حسی ہے غنی قرآن ہوا حسی حدیث یہ دونوں سوچ تو خدار جباس کی ساخت سے ندی کے پل کے ہوتے ہیں اور پھر نبی قرآن کو بھی سناتا ہے حدیث کو بھی چھواتا ہے اور جہاں تک کہ نبی کو سنانے کا تعلق ہے قرآن کسی اپنی ضریب یا اپنی حکیت سے نبی کے قول کا مطابق ہے ندی چاہ رہے کہ یہ قرآن ہے تو ہم کہیں گے قرآن ہے اور ندی اگر چاہیں گے یہ قرآن نہیں تو ہم یہ قرآن ہے تمہیں بھی یعنی قرآن بھی اچھی قرآن اپنے حدیث کا محساج قرآن بھی اچھی قرآن ہی حدیث کا محساج ہوا پورے نزیبت کا محساج ہوا ہر حال تمہیں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن و حدیث دونوں کے دونوں کے دو توتے ہیں جو کہ درد کے لحاظ سے آج میں تمہیں بھی کہا جائے گا پورے نزدید پانی لیکن حقیقت کے ساتھ یہ دونوں مل کر ایک ہی سنا کی روشنی ہے اور یہ سب کے سب قری میں لا بات پھیلا سمجھ گا یہ دونوں کے ڈیڑے جو ہے حقیقت میں ستا میں نہیں ہے ایک ہے اور جو ندی کی سات سے تازے ہوں گے اس سے سب دو ایک ہے آمد نہیں آنا کے متعلق نہیں پڑ کیا ہو گئی ہمارے فلائٹ لیكٹنٹان ہو تو ان كے یہاں پہ فوجی سواغیر ہیں اور ہم یہ بات كی آگے ٹھیک ہے بھائی آپ جو ورنہ مجھے كیا تو اب یہ کر رہا تھا کہ عدو کے یہ تو دو منازے ہو گئے دو مندے ہو گئے یہ مساجد ہو گئے اور دونوں کچھ حقیقت میں ایک ہی مسئلے احساس ہے ایک ہی چیزیں حقیقی ہے جس کے یہ اشارہ ہو رہا ہے وہ ذات ہوتا ہے وہ قرآن و حقیق دونوں مندے کے لحاظ سے اب ملتا اسے ہم ابھی میں سازی بن سکتے اب ایسے تقسیم کے لیے کیونکہ سرکاری لگ رہی ہے کس دن سے ہم اسے سرکاری مضبوط کیا دیکھتے ہیں اور حقیقت میں کرا پائے گی اب اس کے سروپ کی جو ملتے اس کے ادارے کی جو ملتے اس کے اجلاس کی ہے اس کے اجلاس کی ایک مر ایک کا مت یہ بھی مشہیا سب سے نکمبر پہ وہ کا وہی جنی کے رکھتے ہو یہ بہت